بے کسی نمونہ کے اسمانوہیں اور زمہ کا بننے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو حالان کے اس کی عورت ناؤ اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے